مقبول أو سعادة من بندوك استغفار ربّي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترّاه وأصلح لي في ذريتي انی تب تو علیہ کا و انّی من المسلمین ترجمہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں ہوں یہ سعادت مند اور مقبول انسان بننے کا ایک قرآنی نصاب ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگنا ان نعمتوں پر جو اپنے اوپر اور اپنے والدین پر ہوں نمبر دو اللہ تعالیٰ سے نیک اور مقبول اعمال کی توفیق مانگنا نمبر تین اپنی اولاد کی اصلاح اور نیکی کی دعا مانگنا نمبر چار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کا اقرار کرنا اگلی آیت میں ان افراد کا جو یہ پانچ کام کرتے ہیں بدلہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول فرماتے ہیں ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور انہیں اعلی جنت میں شامل فرماتے ہیں بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی بس یہ بہت قیمتی دعا ہے توجہ اور یقین سے مانگنی چاہیے